صلى الله عليه وسلم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه قل لا اقول لكم ان خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبعوا الا ما يوحى الي قل هل يستل الأعمى والبصير أقلا تتفكرون وقال جل وعلا في مقام آخر قل لا أملك لنفسي نفع ولا ذر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال جل وعلا في مقام آخر رهن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجیے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں غیب نہیں جانتا اور یہ بھی آپ اعلان فرما دیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فریشہ ہوں میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی گئی ہے اور کہہ لیجیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے اندھے اور نابینا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجیے کہ میں اپنی جان کے لیے کسی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا کہ جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بھلائی کو جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی چھوٹی بھی نہ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اہل ایمان کو اسی طرح نور سلاۃسلام کو بھی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فریشتہ ہوں اور نہ ہی جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو کوئی خیر دے گا اللہ تعالیٰ جو باتیں ان لوگوں کے دلوں میں ہیں اس کو زیادہ جاننے والا ہے اگر میں ایسا کچھ کروں تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا یہ صورت الانعام کی آیت نمبر پچاس سورہ آرات کی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی اور سورہ حد کی آیت نمبر اکتیس جو آپ نے سنی اور ترجمہ سواد سنوایا موضوع ہے آج کا علم غیب اس مسئلے پر لوگوں نے بہت زیادہ نزا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا علم الغیب اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے علم اور دوسرا ہے غیب تو سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیں تو مجھے یقین ہے کہ جو بندہ علم کو سمجھ لے گا اور غیب کو سمجھ لے گا اس کے ذہن میں کوئی اشکال باقی ہی نہیں رہے گا اس کے اوپر قرآن حدیث کے دلائل پیش کرنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے جھگڑا کرنے کی نوبت آتی ہی نہیں ہے مناظر مناقشے کی جب بندہ یہ سمجھ لے کہ علم کسے کہتے ہیں اور یہ سمجھ لے کہ غیب کیا شے ہوتی ہے پہلی بات ہے علم کی چند ایک مثالوں سے اس کو سمجھیں آپ میں سے میرا گمان ہے کہ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر سر میں درد ہو تو کون سی دوائی استعمال کرنی چاہیے یہ بھی اکثر لوگوں کو پتا ہوگا کہ بخار چڑھ جائے تو کون سی گولی کھاتے ہیں یہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ اگر جسم میں کہیں کوئی دردیں وغیرہ شروع ہو جائے تو پین کلر کون سی زیادہ مفید رہتی ہے جی اور اسی طرح بہت ساری بیماریوں کا علاج تقریباً اکثر لوگ جانتے ہیں لیکن کیا یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود وہ ڈاکٹر یا حکیم کہلوا سکتے ہیں یقینا نہیں ان کو معلوم ہے کہ خلا بیماری میں یہ چیز دی جاتی ہے خلا بیماری میں یہ ٹیا لگتا ہے یہ سیرپ چلتا ہے یہ گولی کھائی جاتی ہے یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود پتہ چل جانے کے باوجود ڈاکٹر نہیں کہے, کہا جا سکتا انہیں ڈاکٹر کون ہوتا ہے وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو کہ اس کا مکمل طور پہ علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر مہارت پا لیتا ہے اور پھر وہ بیماریوں کی شناخت اور ان کے اسباب اور ان کے سدے باب کے تمام تر جو مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنے والا ہو تو پھر وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے ایک دوسری مثال کہ آپ میں سے تقریباً سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پانی کون سی دو گیسوں سے مل کر بنتا ہے معلوم ہے نا اسی طرح یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ گاڑی میں ڈالا پٹرول جاتا ہے تو گاڑی اسے کیسے چلتی ہے وہ کیا کی عمل ہوتا ہے اسی طرح نمک یہ کیسے بنتا ہے اس کے اندر کون سے دو ذرات شامل ہیں یعنی کہ یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی بہت ساری اور بھی معلومات اکثر لوگوں کو پتہ ہے اور یہ سائنس کے علم کا کچھ حصہ ہے یہ باتیں معلوم ہو جانے کے بعد کیا کوئی بندہ سائنسدان بن جاتا ہے یقینا نہیں ایسے ہی آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سارے کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے سب کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں ونڈو کا استعمال کسی قدر اور سافٹ ویئر ان کی توڑ جوڑ تھوڑی بہت یہ سب کو آتی ہے لیکن کیا ادرا کو جاننے کے بعد آپ آئی ٹی ماہرین کہلوا سکتے ہیں یقیناً نہیں بس اگر یہی بات سمجھ آ جائے نا تو یہ مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے کہ کسی آدمی کو کسی علم کے بارے میں تھوڑی بہت اگر معلومات حاصل ہو جائے اس آدمی کو عالم نہیں کہا جاتا اب دیکھے نا سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے کلمہ سب کو آتا ہے نماز کا طریقہ سب کو پتا ہے یہ بھی پتا ہے. نماز فرد ہے سب کو پتا ہے رمضان کا روزہ فرد ہے سب کو پتا ہے زکوٰۃ فرد ہے ٹھیک ہے وضو کیسے کرنا ہے یہ تقریباً سب کو معلوم ہے لیکن دین کا اتنا علم آ جانے کے باوجود کوئی ان کو عالم دین نہیں کہتا کیوں اس لیے کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو دین کو خوب اچھی طرح سے پڑھے اتنا پڑھے اتنا پڑھے کہ پیچ آمدہ مسائل کا وہ قرآن اور حدیث سے استعمال کر کے اس کا جواب دے سکے اس کا حل کر سکے اس کے بغیر عالم نہیں ہوتا چاہے اس کو دین کی معلومات اتنی مرضی آ یہ اصل میں احساس اور بنیاد ہے معلومات اور علم کے درمیان معلومات کی بنا پر بندہ عالم نہیں ہوتا بندہ عالم ہوتا ہے علم کی بنیاد پر اور دوسری چیز تھی غیب غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے اجلو جو نظر نہ آئے وہ غیب ہوتی ہے ٹھیک ہے علم الغیب ان دونوں چیزوں کا مرکب اس کا کیا مانا بن گیا کہ نظر نہ آنے والی چیزوں کا مکمل طور سے ہر لحاظ سے علم تھوڑی بہت معلومات نہیں اب مثال کے طور پہ میں ادھر ملتان میں بیٹھا ہوں لاہور میں بم پھٹتا ہے مجھے دو تین منٹ بعد موبائل پہ میسج آ جاتا ہے کہ جی لاہور میں دھماکہ ہو گیا اب لاہور کا دھماکہ میری آنکھوں سے اجل ہے لیکن مجھے ملتان بیٹھے ہوئے پتا چل گیا ہے موبائل میسج کے ذریعے کیا میں آلے بول گئے ہونے کا دعوی کر سکتا ہوں یقیناً نہیں ذرا آگے چلے الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے اور پھر سوشل میڈیا نے تو انتہا کر دی ہے فیس بک ٹویٹر ایک ایک منٹ کی پل پل کی خبریں جب دوسرے میڈیا پر نہیں آتی پوری دنیا کی آپ کو پتا چل جاتی تو کیا آپ پوری دنیا کی غیب کی خبریں جان کر کیا عالم الغیب بن گئے یقیناً نہیں اور اگر کوئی آدمی عالم الغیب ہونے کا دعوی کرے دیکھو جی مجھے پتا ہے کہ آج سعودی عرب میں یہ ہو گیا مجھے پتا ہے جی آج امریکہ میں یہ ہو گیا تو لوگ اس کو کیا کہیں گے بے کہ یہ تو خبریں خبرے کے بتا رہا ہے اس کو عالم الغب تھوڑی کہتے ہیں اچھا عالم الغب کیا ہوتا ہے جی عالم الغب وہ ہوتا ہے جس کو کوئی بھی نہ بتائے اس کو اپنے آپ پتہ چل جائے بات سمجھ آ رہی ہے کہ عالم الغب کون ہوتا ہے جس کو کسی ذریعے وسیلے واسطے سے معلومات حاصل نہ ہو بلکہ غیب کی نظروں سے اوجھل جو خبریں ہیں وہ اس کو بغیر وسیلے واسطے کے خود ہی معلوم ہو جائے کسی سی کا محتاج ہوئے بغیر وہ ہوتا ہے عالم الغیب اس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ دوائیوں کے بارے میں بہت ساری معلومات عام طور سے آپ لوگ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر نہیں حکیم ہے نہیں سائنس کے بارے میں بہت سی معلومات رکھنے کے باوجود عالم سائنس نہیں سائنس کی بہت زیادہ باتیں معلوم کرنے کے باوجود طب میڈیکل کی بہت زیادہ باتیں معلوم کرنے کے باوجود آپ ڈاکٹر یعنی عالم طیب نہیں بن گئے اسی طرح آئی ٹی کی بہت زیادہ معلومات رکھنے کے باوجود آپ آئی ٹی کے عالم نہیں بن گئے تو غیب کی اگر چند خبریں آپ کے پاس آ گئیں آپ کو پتہ چل گئیں تو تب بھی آپ عالم الغیب نہیں بن سکتے لفظ عالم الغیب کا اطلاق نہیں ہوتا اب چلتے ہیں اس سے آگے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا قرآن مجید کی تین ایسے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں دو نبی علیہ اسلام کے بارے میں ایک نور علیہ نوریہ کے بارے میں اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں غیب نہیں جانتا دوسری ایس میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا تو میں بڑا ہی خیر اپنے لیے جمع کرتا اور مجھے کوئی برائی چھوٹی ہی نہ کوئی نقصان مجھے ہوتا ہی نہ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر دیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے تو اب اللہ کی بات رسول کی بات ماننی چاہیے یا لوگوں کی یقیناً اللہ رسول کی بات ماننی چاہیے باقی وہ لوگ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی بتا دی یہ بات بھی بتا دی یہ بھی بتا دی اور یہ سارے کا سارا کچھ کیا ہے غیب تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے یقیناً وہ سارے کا سارا کچھ غیب ہے نبیل اصلاح اسلام کو کس کیسے پتا چلا جبریل امین نے بتایا جبریل کو کیسے پتا چلا اللہ نے بتایا ٹھیک ہے تو ہمیں بھی پتا چل گیا ہمیں صلی اللہ علیہ رسلاۃ سلام نے بتا دیا اگر جبریل یا اللہ کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے تو پھر وہی باتیں جو نبیل اخلاط اسلام کو پتا چلی تھی ہمیں بھی پتا چل گئی ہمیں بھی پھر عالم الغیب ہونا چاہیے کیا خیال ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے سویا آل عمران میں فرماتے ہیں غالباً ہی یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں صورت آل عمران کی یاد نمبر چوالیس تو غیب کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے وہی کی اور اللہ نے حکم کیا دیا ما ماضیرا علی کا میربق جو کچھ بھی تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا کچھ پہنچا دے وہ کا رسال آتا اگر آپ نے ایسا نہ کیا سارا کچھ آگے نہ پہنچایا تو آپ نے گویا کہ رسالت کو ادا نہیں کیا صورت معاہدہ کیمر 67 ست. صحابہ شراب نے تو اس بات کی گواہی کی تھی حجرت الوداع کے موقع پر نان قدب لبتا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے اور امانت آپ نے ادا کر دی ہے تو صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ کو یقین تھا کہ آپ نے پہنچا دیا ہے اور اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے نبی کی طرف غیب کی باتیں پہنچائی غیب کی خبریں نبی رات و سلام کو دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ہمیں نہیں پہنچائی تو وہ یقیناً کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور یہ بات امرمین سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی ہے بخاری کے اندر بیس آتی ہے سیدہ سیدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی تھی اور آپ نے آگے ہمیں نہیں پہنچائی اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے جو آدمی یہ کہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی تھی لیکن آپ نے وہ بات آگے عمر تک نہیں پہنچائی وہ آدمی جھوٹا ہے اور فرماتی ہیں کہ جو یہ بتائے کہ نبی السلاۃ وسلام ویب جانتے تھے اس نے بھی جھوٹ بولا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا الغیب الا اللہ اللہ کے سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا سیب بخاری کی حدیث نمبر ہے سات ہزار تین سو اسی کتاب التوحید یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا سمجھایا بتایا آپ نے وہ سارا کچھ اپنی امت کو بتا دیا اس نے بہت ساری غیب کی باتیں بھی تھیں اب سابقہ کے جتنے بھی واقعات ہیں ساری کی ساری کیا ہے غیب کی باتیں اللہ نے نبی اثرات واللام کو بتائیں آپ نے ہمیں بتا دیں قربے کی آمد کیا کیا ہوگا یہ بھی ساری کی ساری کیا ہے غیب کی باتیں ہیں اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور آپ نے ہمیں بتا دی ہمیں پتا ہے قرب قیامت دجال ظاہر ہوگا یا جوج مجوج نکلیں گے علیہ اس سر آسمان سے اتریں گے گے امام مہدی آئیں ٹھیک ہے اور قرب قیامت وہ باریک باریک پنڈلیوں والا کالا حبشی وہ بیت اللہ کی ایک ایک ایند کو کھیڑ پھینکے گا اور سورج مغرب سے شروع نہ شروع ہو جائے گا یہ ساری باتیں ہمیں پتا ہے ہمیں کس نے بتائی ہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور غیب کی یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتائی اللہ تعالی نے بدلیا ہے بھائی تو جس طرح یہ غیب کی باتیں ہمیں معلوم ہونے کے باوجود ہم عالم الغیب نہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم ہو گئی تھیں اس کے باوجود آپ عالم الغیب نہیں بنے اسی لیے آپ نے انکار کیا کہ میں غیب نہیں جانتا لا یعلم الا اللہ اللہ کے سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر ایسی باتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا مثلاً سورت نے مختلف کا مختلف قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی آیت نمبر انتالیس میں فرماتے ہیں غیب کی خبریں نہ قوم بتانے پر پتا چلا پھر اسی طرح سورت یوسف کی ایک نمبر دو میں یوسف علیہ کا سارا قصہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کی تدبیر کر رہے تھے اور منصوبے بنا رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی سوال کرتے ہیں کیا انسانوں میں سے کسی کے پاس غیب کا علم ہے یقینا نہیں اور پھر اسی طرح جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ <بِذَنِيم> وہ غیب پر کنجوسی کرنے والے نہیں غیب کی جو خبر اللہ نبی کو بتاتا ہے نبی اپنی امت تک وہ پہنچا دیتا ہے یہ رسول کریم ہے ہاں اللہ نے کہا ہے علیہ فرائی ویب احادہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے اور غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا اِلَّا مَنِ <الرَّسُولِن> رسولوں میں سے جس رسول کو پسند کر لے اس پر غیب ظاہر کر دیتا ہے فَإنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيهِ وَمِن <رَاسَادَا> اس رسول کے پھر آگے اور پیچھے گھاٹ لگائے ہوئے فرشتے مقرر کرتا ہے لیہ علامہ <رَبِّهِم> تاکہ وہ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے وَا <عَدَادًا> یعنی اللہ انبیاء کو اگر غیب بتاتا ہے تو ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ یہ غیب آگے امت تک بھی پہنچائے جتنا کا غیب نبی کو پتا چلتا ہے اتنا امت تک بھی پہنچ جاتا ہے ہاں امت میں سے جو ہمت کرے اور نبی کی باتوں کا علم حاصل کر لے سنت اور حدیث کو پڑھ لے جتنا زیادہ اس کو غیب کی اتنی زیادہ خبریں پتا چل جائیں تو غیب کی خبریں معلوم کر لینا غیب پر تھوڑی بہت اطلاع پا لینا غیب کی معلومات جمع کر لینا بندے کو عالم الغیب نہیں بناتا یہ رہ بھی نہیں بلکہ دنیا بھر کے تمام تر علوم کا یہ اصول ہے جیسے شروع میں میں نے آپ کو چند ایک مثالیں دی کہ کسی بھی علم کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات جمع کر لینا اس بندے کو اس علم کا عالم نہیں بنا دیتا نہ ہی کوئی اس کو عالم کہتے ہیں پھر کچھ یاروں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی بات کہی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی علم الغیب نہیں تھا لیکن اللہ کا عطا کردہ عطائی علم الغیب تھا یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم الغیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں جب ان کو قرآن حدیث کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو آگے سے یہی کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے مانا نبی صلاحۃ وسلم کے پاس علم الغیب نہیں تھا بس اتائی تھا اتائی علم غیب تو تھا وہ تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ کا عطا کردہ تھا اچھا یہ بات دو طریقوں سے سمجھی جا سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اطائی علم غیب اگر نبی سلاۃ اسلام کے پاس تھا تو وہ اطائی علم غیب تو پوری امت کے پاس نہیں ہے کیونکہ اللہ نے نبی کو عطا کیا نبی نے امت کو عطا کر دیا غیب کی ساری خبریں سنا دی قرآن میں جتنی تھی وہ بھی حدیث میں جتنی تھی وہ بھی تو اس میں تو کوئی امتیاز نہ ہوا اچھا اسی بات کا ایک دوسرا پہلو جو انتہائی خطرناک ہے وہ یہ ہے قابل غور بات ہے کہ ایک ہے ڈاکٹر اور ایک ہے عطائی ڈاکٹر اور ایک ہے حکیم اور ایک ہے عطائی حکیم جو بندہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بننا اس کے لیے حکیم ہونا اس کے لیے کیا ہے باعث عزت ہے ایک آدمی نہ ڈاکٹر ہے وہ نہ ڈاکٹر ہونے کا دعوے دار ہے یہ بھی معاشرے میں بہرحال آدمی ہے لیکن جو اتائی ڈاکٹر یا اتائی یتیم ہوتا ہے معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے کہ ذلت یقیناً یہ تزلیل والا کام ہے کسی کو کہنا کہ تو اتائی ہے کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ فلاں اللہ جی وہ تو عطائی ہے اتائی یتیم اتائی ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ اتائی ڈاکٹروں سے بچنا اتائی یتیموں سے بچنا تو اتائی ہونا یہ خوبی نہیں ہے بلکہ کیا ہے ایک برا وسط ہے اور ایک خامی ہے تو سوچئے ذرا کہ اللہ تعالیٰ تو ہوئے عالم الغیب اور باقی نہ عالم الغیب نہ اتائی عالم الغیب اور ظالموں نے گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو عطائی عالم بنا دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی عالم الغیب کہنا انصاف سے فیصلہ کرنا یہ کوئی عقل مندی ہے یہ نبی کی شان کو بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے اس طرح کسی غیر ڈاکٹر کو غیر عکیم کو ڈاکٹر یا عطائی کہنا اس کی گستاخی اور اس کی توہین ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطائی عالم الغیب کہنا یہ گستاخی اور توہین ہے تو ایسے توہین والے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے مسلمانوں کو اور اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے جو بات رہ گئی اور سمجھنے والی وہ سوال کے ذریعے السلام علیکم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محدود علم محدود غیب علم دیا گیا تھا کہ ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصل سے پہلے اپنے نبی ہونے کا انہیں علم تھا فرمانے السلام السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ غیب دیا گیا تھا یہ بات تو میں نے بھی کر دی ہے میں کہ محدود علم غیب تو آپ کو بھی دیا گیا ہے کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ قرب قیامت دجال آئے گا قیامت قائم ہوگی خرچے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہے یہ ساری کیا ہے غیر کی باتیں ایمان کے اجزاء میں سے ایک موٹا جد ہے ایمان بالغیب غیب پر ایمان لانا تو غیب کی جتنی باتیں ان پر ایمان کب لایا جائے گا جب بندے کو اس غیب کا پتہ ہوگا جس کو پتا ہی نہیں اللہ ہے تو وہ اللہ پر کیا ایمان لائے گا جس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ ہے وہی اللہ پر ایمان لائے گا جس کو قیامت کے بارے میں علم ہوگا تو وہ یقین رکھے گا کہ قیامت مت آئے گی تو علم غیب تو کسی حد تک تو محدود سب کے پاس ہے تو اس میں لڑائی جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں باقی رہا دوسرا سوال کہ ربی السلط و سلاب کو نبوت ملنے سے پہلے کیا پتا تھا عالم الغیب ہونے کا اپنا نبوت ملنے کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقینا پتا نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں کیونکہ اگر پتا ہوتا تو پھر اتنے پریشان نہ ہوتے جب وہی آئی تھی اگلا سوال ایک عزیز کورٹ کی تیاری ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کا اردو میں سجمہ پیش کرتا ہوں ایک سو تیرہ نمبر آپ نے کروالا دیا ہمیں بتا رہے دیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شاذ بار تعلی میں ترجمہ میں نے آج نمبر بتا دی میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں اور اللہ آپ پر کتاب نازن ہنمائی اور آپ نے اور اس نے آپ کو سب علوم عطا کر دیے جو آپ نہیں جانتے تھے اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یعنی کہ وہ یہ دلیل بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا یعنی کہ اس کی ادا باتیں یہ سوال بھائی کی اللہ تعالیٰ خیر السلام علیکم و اللہ وبر السلام علیکم و رحمت اللہ جی جی سو تیرہ کا وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے کہا نا کہ اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے یہ بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا یہ بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جو کچھ نبی رسلا نہیں جانتے تھے وہ کچھ اللہ نے نبی کو سکھایا لیکن اس میں علم غیب شامل نہیں تھا وہ بھی تو قرآن کی ہے نا دونوں کو جمع کر کے نتیجہ یہی نکلے گا جو بتا رہے ہیں وہ نے پیش کی ہے جس کا ذالقی الحیح کا تجمہ یہ کہ غیر کی خبریں ہیں جن کی جس کی اے نبی ہم آپ کی طرف سے وہی کرتے ہیں اور یعنی کہ وہ دلیل بتا رہے ہیں کہ ان کی دلیل ہے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے بتا رہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ بارگاہی سے خصوصی رمت آپ فرمایا آپ اللہ تعالیٰ کی طرح سے جو کچھ ہو چکا وہ کچھ ہونے والا ہے سب جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ بتا دیا جب تک قیامت ہونے والا ہے یا ہوگا ہو اس کی یہ کہاں انہوں نے کوٹ کیا اللہ تعالیٰ السلام و رحمت اللہ علیکم و رحمتہ اللہ دیکھیے درخت کے آغاز میں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غیر کی خبریں ہیں ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں تو غیر کی خبریں جو اللہ نے نبی کی طرف وحی کی وہ کیا ہے آل عمران میں آل عمران کا قصہ مریمر السلام السلام کا واقعہ ٹھیک ہے وہ اللہ نے وحی کیا اور اس کو کیا قرار دیا غیب غیب کی خبر جو اللہ نے نبی کی طرف وحی کی ہے اور جو اللہ نے نبی کی طرف وحی کی نبی نے وہی خبر پڑھ کے ہمیں سنا دی اگر اس خبر کو جاننے کی وجہ سے نبی عالم الغیب ہے تو پھر سارے مسلمان عالم الغب ہو گئے اگر باقی سارے مسلمان عالم الغیب نہیں اسی خبر کو سننے کے باوجود تو پھر نبی السلاۃسلام کو عالم الغیب قرار دینا یہ کون سی دانش مندی ہے جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں لا اعلم الغیبا میں غیب نہیں جانتا آدمی کو اپنے بارے میں خود زیادہ پتا ہوتا ہے یا دوسروں کو پتا ہوتا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا آپ کہہ رہے ہیں یہ جانتے ہو اب اس میں ظاہری بات ہے دونوں میں سے ایک سچا ہے جو انکار کر رہا ہے وہ سچا ہے یا جو اس بات کر رہا ہے وہ سچا ہے نبی علیہ تو اسلام خود فرما رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں اعلان کر دیں میں نہیں جانتا اور یہ سارے کہہ رہے ہیں یہ جانتے, جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں اب بتائیں کہ دونوں میں سے جھوٹا کون ہے السلام علیکم عدیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی ساٹھ سے سا سا سا زیادہ یعنی کسان برانچز ہیں اور وہ کیا ہے سبان کے بارے میں بھی کچھ کلام کریں اللہ تعالیٰ کچھ یہ سب یہ سب سوال ہے پیش کر دیا جی مائک آپ کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ بلا کچھ اور بھائی کا سوال ہو تو مجھے جلدی جلدی بھیج دیں السلام علیکم و رحمۃ السلام علیکم دیکھیں ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں شعبے ہیں ایمان کے وہ کون کون سے ہیں اب وہ سارے بیان کریں گے تو میرا خیال میں ساری رات گزر جائے گی اس کے لیے آسان طریقہ ہے ایمان بحقی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے شعب ایمان کتاب کا نام کیا ہے شعب ایمان اس کتاب میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں جن میں ذکر آتا ہے کہ یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے وہ ساری کی ساری احادیث امام بہتی رحمہ اللہ نے جمع کر دی ہیں اپنی کتاب شعب میں ٹھیک ہے تو آسان طریقہ وہ کتاب خریدیں اور پھر پڑھتے چلے جائیں پتہ چل جائے گا کہ ایمان کے وہ چوکے کون کون سے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا لنک ہے پی ڈی ایف کا یہاں سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے اور پڑھتے جائیں ساری حدیثیں یہ چودہ جلدوں پر مشتمل ہے شعب الایمان امام احمد بن الحسین ابن علی بن موسا البحقیم cado ra mapil عليكم تو حضرت اب حضرت ابو ذراری نے فرمایا حضرت رضویہ اللہ وسلم نے ہمیں رخصت کیا کہ فضا میں پرواز ہر قسم کے پرندوں تک کے بارے میں آپ نے ہمیں آگاہی بچی ہے تو اس حدیث کے بارے میں جیسا بتا دیں اس کی کیا صنعت کیا اور اس کی خوشی کیا اللہ تعالیٰ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جسے بھائی نے مجھے بیرک پہ سوال کیا ہے میں انشاءاللہ اس کے بعد کرتا ہوں آپ کا سوال السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو گیا ہاں جی اب آواز آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرما انہوں نے پیش کیا ہے اس کی حدیث نمبر انہوں نے کیا بتائی ہے مسند عمد کی ٹو ون نائن 21970 تو yeah. صحیح ہے اس میں تو میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرندوں کے بارے میں وہ سارا کچھ بتا دیا ہے ایسی کوئی بات اس میں موجود نہیں ہے جو اس وقت میرے سامنے یہ حدیث نمبر ہے ٹھیک ہے میرے پاس مسند احمد کی اے جو کتاب ہے نسخہ ہے والا اس, میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے بہرحال اگر اس قسم کی, کی کوئی بات ہو بھی تو اس سے بھی نویرہ سلاط وسلام کا عالم الغیب ہونا وہ تو قتل ثابت نہیں ہوتا کیونکہ پرندوں کے بارے میں معلومات اچھا ہماری ہر اچھا کرنا جی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اچھا بھائی کا سوال صاحب ان کا سوال یہ کہ آپ وہ بھائی کا سوال کہ پیچھے چلے گیا لیکن تھوڑا سا مجھے یاد ہے جو بھائی مجھے بتا دی یہی سوال تھا کہ سوال یہ کہ جن کے یہ عقیدہ ہو کے نبی صلی سلم عالم الغائب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا ان کے جو امام ہیں جیسے ان کا امام جو بھی مسجد کا امام ہو اگر وہی عقیدہ رکھتا کیا ان کو امام کے پیچھے ان کی نماز ہو جائے گی یا ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے اس کی طرف جیسے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے اور پھر وہ اس غیب کے عقیدے پر یعنی کہ نبی سلامۃ السلام کے عالم الغیب ہونے کے عقیدے پر وہ عجیب و غریب قسم کے پھر وہ پہاڑ کھڑے کرتے ہیں جس طرح یہ لوگ اور کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہیں زیادہ مشکل کچھ آدمی ہیں سارا کچھ کرنے والے برنے والے یہی کچھ ہیں اور نبی کا پکڑا کوئی چھڑوا نہیں سکتا اللہ کا پکڑا ہو تو نبی چھڑوا لے گا یہ عقیدہ شرکیہ ہے اور ایسے بندے کے پیچھے جس کا عقیدہ چرکیا ہو نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی باقی وہ جو روایت کے بارے میں کہہ رہے تھے اب انہوں نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں اس میں یہ جو حدیث ہے مسند احمر کے اندر اس میں اس کی سند اس طرح سے ہے حضرت نا محمد حضرا شوبہ سلیمان مندر سوری ان اشیاء انبیز تو یہ مندر اور سوری کے جو اشیاق ہیں یہ کون ہیں کوئی پتا نہیں کون ہیں ان کے مجاہد ہونے کی وجہ سے یہ تو سنند ویسے ہی فارغ ہے وے کی اس سنند کے ساتھ بالکل یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے اور باقی بات پھر وہی ہے کہ طریقہ کار کے ساتھ نبی اصلاط السلام کا عالم الغیب ہونا تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا مسلم جانور کے اندر اس کی ایک دوسری سنندی ہے وہ ابن نمیر کال حد ان منظر کالا سن اشیاخ اب یہ اشیاخ کون ہے یہ بھی کوئی پتا نہیں کون ہے سنعت بھی اس کی اڑی ہوئی ہے بہرحال پرندے ہیں ان کے بارے میں سلاب نے کچھ نہ کچھ علم ذکر کیا کچھ نہ کچھ باتیں بتائی تو اسے ماہریات پرندوں کے ماہر یہ تو ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ آج بھی جو جانوروں پرندوں کے ماہر ہیں ہم سے پوچھیں گے تو وہ بتا دیں گے ہر جانور کے بارے میں ہر پرندے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات آپ کو تو بہرحال عالم اور غائب ہونا تو اسے پھر بھی ثابت نہیں ہوتا ہاں جی السلام علیکم جی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ بغلا سا سوال یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر تو انہوں نے لکھی نہیں ہے لیکن مفہومی بیان کر رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کہا کہ آج مجھ سے ہر طرح کے سوال کیے آپ نے آ... صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت تک کہ یہاں سے نہیں ہوں گا جب تک کہ میں آپ کا سوال نہ دیتا ہوں اور یہ یہ سلسلہ یعنی کہ آ... ہر نماز کے بعد چلتا رہا یہاں تک کہ دوسرا دن ہو گیا جو بھی یہ تو نہیں آتا کہ نبی تو السلام علیکم یہ کہا کہ ٹھیک ہے جو تم نے پوچھنا ہے پوچھو وہ لوگ پوچھتے رہے نبی نبیسلا اسلام بتاتے رہے اچھا نبی سلاط والسلام سے صحابہ کلام نے کیا پوچھا وہی جو مت کے سامنے ڈھیر کر دیا پھر نبی اخلاط والسلام نے جو کچھ ان کو بتایا وہ جاننے کے بعد کیا وہ سارے صحابہ عالم الغیب ہو گئے یقیناً نہیں پھر یہ تو صحابہ کلام کا بھی عالم الغیب کا ہونا پھر صحابہ سے جن جن لوگوں نے وہ روایتیں وہ بھی کہاں سے بتائی نبی وسلم کو بتایا نا وہی کے ذریعے اللہ تعالی نے بدلیا ہے وہی کچھ باتیں علیہ وسلم کو بتائیں صحابہ کرام کو آپ نے سنا جو چاہتے ہو پوچھنا پوچھو وہ پوچھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ بتاتے رہے تو یعنی کہ جو معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہی صحابہ کرام کے پاس منتقل ہو گئی تو ان معلومات کی بنا پر اگر صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تو نبی رسلاۃسلام بھی عالم الغیب نہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معلومات کی بنا پر عالم الغیب ماننا ہے تو پھر صحابہ کو صحابہ کے شاگردوں کو تابعین طبہ طابین کو جن جن لوگوں نے وہ سوالات نقل کیے ہیں اور روایات بیان کی ہیں ان کو بھی عالم الغیب ماننا پڑے گا تو یہ روایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہاں یہ بتاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غیب کی خبریں اور باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی نہیں گئی اس کا انکاری کوئی نہیں اور کچھ باتوں کا معلوم ہونے سے عالم نہیں بن جاتا جیسا کہ شروع میں میں نے مثالوں سے بھی وعدے کیا ہے جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ حاصل جزا اللہ تعالیٰ جزائ خیر یہ سر شیزا اب ایک سوال اسی جمن نے سید بخاری کی حدیث سید بخاری شریف کی حدیث کتاب الجزیف القبر القبر حدیث نمبر 1361 اس سے حدیث کو آپ جانتے ہیں ماشاء انہوں نے جو توجہ جی اس میں لکھی ہے یعنی کہ جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس کے بارے میں انہوں نے یہ عادی لکھا ہے نے حدیث نہیں لکھی حوالہ لکھا ہے اس میں وہ اور آپ نے بجا وقت ماضی اور حال مستقبل کی خبر دی کہ حالیہ قبر میں ہو رہے ہیں عذاب کو بھی مزہ فرمایا اور ماضی نے یہ کہ ان کی خطاوں کی نشاندہی نشاندگی بھی فرمائی اور مستقبل کے بارے میں فرمایا کہ جب تک یہ یعینیاں کچھ نہ ہوں گی ان کے عذاب میں تخلیق ہوتی رہے گی تو یہ سب اس کی غذا فرما رہے ہیں یہ اکثر یہ جان کی جاتی ہے اس کی صنعت صنعت جانیکم ورحمۃ اللہ ہاں جی سند کے اعتبار سے تو یہ روایت ہے سکی اور یہاں پر نبی نبیرہ سلاق وسلم نے جو کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے خود وضاحت بھی کر دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی تھی ہے جائے آ جا کے بات پھر اسی نقطے پر برکوز ہو جاتی ہے کہ چند ایک باتوں کا علم غیب کے بارے میں چند ایک باتوں کا علم بندے کو عالم الغیب نہیں بنا دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں خشک نہیں ہوتی تو اس میں علم القید بھائی تو پھر کوئی ہے نا کہ کوئی بات نہیں اور ایک حدیث میں وضاحت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے تفسیف کر دی جائے ان کے عذاب میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے دو ٹہنیاں جب تک خشک نہیں ہوگی ان کے عذاب میں تفصیل کر دی جائے گی تو واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پتا چل رہا ہے یہ تو معلومات ہے نا غیب کے بارے میں اگر نبیر اصلاۃ اسلام کو اللہ کے بتانے سے پتا چل گیا صحابہ کرام کو نبیر اصلاح السلام کے بتانے سے پتا چل گیا وہ روایت نقل ہوتی, ہوتی ہوتی ہم تک پہنچ گئی ہمیں بھی پتہ چل گیا آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور ان دو،, ان دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا اور جب تک وہ ٹہنیاں گیلی رہی اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب سے تختیف کی تو یہ ساری غیب کی خبریں ہمیں بھی پتہ چل گئی تو کیا معلوم غائب ہو گئے غیب کی معلومات اور غیب کا علم الگ الگ چیزیں ہیں ان میں فرق جس کو سمجھ آ جائے گا اس کا دماغ صاف ہو جائے گا اس کے ختم ہو جائے گی جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شیر صاحب جی آپ ایک سوال موجود سے بالکل ہٹکی ہے یہ جو اللہ کے نبی السلم جب ہمارے قرآن ہی کافی ہے اور عزیز کافی ہے اور جو ہے انہوں نے لکھنے نہیں دیا اس پہ خلیفا بنانا چاہتے تھے السلام وعلیکم علیکم رحمت اللہ چلو باقی باقی تو ساری صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات کہ ان کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اپنی طرف سے تکا ہے خلیفہ بنانا چاہتے تھے آخر اس کی کوئی دلیل بھی تو بلا دلیل باتیں کرنا تو لوگ بڑا اچھی طرح جانتے ہیں ہاں میرے پاس دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کیا لکھنا چاہتے تھے اور خلیفہ کے لیے بنانا چاہتے تھے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمان کو حتیٰ کہ میں ان کے لیے ایک کتاب لکھوں متمن مجھے خوف ہے ڈر ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا کرے اور کہے کہنے والا, أنا أولا, میں زیادہ ہوں الله إلا و صحابہ, بابو فضائل رضی اللہ تعالیس نمبر دو ہزار تین سو ستاسی یہ تو بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ لکھوانا چاہتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ اولا ہیں زیادہ حقدار ہیں خلافت و عمارت کے کوئی اور آدمی خلافت کی تمنا کرنے والا نہ بن جائے یہ جو اپنی طرف سے تکا لگاتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ خلافت لکھ کے دینا چاہتے تھے یہ بھی کوئی دلیل پیش کرے نا قرآن دیج سے ہاں اس کے بار خلاف کئی دلیلیں پیش کر سکتا ہوں خود حضرت علی اور ابن عباس حرضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے سہی بخاری کے اندر لیکن خیر آج یہ بڑا مودو نہیں ہے السلام علیکم سبھی کے بارے میں سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے لیکن پھر تو بڑا آگے بھائی نے کیا تو آپ چیز میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیز ہم اکثر یہ کہتے ہیں بلکہ حدیث ہی ہے کہ کلو بدعت ہر قسم کی درائی وہ بدت گمرائی ہے یہ ان کی عظیل ہے بھائی پیش کی ہے جیسے کوشش کروں کچھ لمبا سوال ہے جیسا میں کوشش کروں اس کو چھٹی کرنے کی یہ کہ وہ کہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی گمرائی ہے تو حضرت عمر اللہ نے جو تراوی پڑھائی اس نے وہ بدا کا لفظ استعمال کیا کہ کیسی اچھی ودا ہے تو یہ بدت تو ثابت ہو گئی اس کی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے کیا وہ بدت ہو گئی بدت کہتے کس کہ میں ایسی چیز ایسا کام جس کا اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ موجود نہ ہو طریقہ کار وہ بدت ہوتا ہے جبکہ لوگوں کا باجماعت نماز پڑھنا نبی اثرات اسلام کے دور میں موجود تھا نواز ترابی پڑھنا اور نبی اثرات السلام نے خود بھی پڑھائی ہے نماز ترابی باجماعت آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے بھی پڑھائی ہے کئی ایک روایتیں ملتی ہیں بلکہ ایک صحابی تو عورتوں کو جا کے جماعت کرواتے تھے نماز ترابی پڑھاتے تھے گھر میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیا کام کیا کچھ بھی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اجتماعی ترابی کا آغاز کرنے سے پہلے کیا تھا لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر کھڑے ہوتے تھے مسجد کے ایک کونے میں چار پانچ بندے ایک امام کے پیچھے دوسرے کونے میں چند بندے اس کے پیچھے تیسرے یعنی کہ ایک ہی مسجد میں کئی ٹولیاں بن کر بعض مات نماز ترابی ادا کی جاتی تھی تو بعض مات نواز ترابی ادا کرنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا تھا مسلسل جاری اور تھاری تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ایک مرتبہ وہ بن گئی شروع کروا دی تو سب چھوڑ کے آپ کے پیچھے آ گئے جب آپ نے پھر وہ اسے کنارہ کر لیا کہیں فرض نہ ہو جائے تو لوگ پھر ٹولیوں میں شروع ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک ٹولیوں والا کام چلتا رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب فرض ویت کا جو خدشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو لوگوں کو جمعی کر دیتے تو لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا مختلف اماموں کے پیچھے سے ہٹا کے ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تو اس میں کون سی بدت آ گئی تو ایسے کام پر بدت کا لفظ ادرا ہے تفن بولا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے حقیقی معنی میں نہیں ہوتا اور صرف یہی نہیں اور بھی کئی ایک مسائل اس طرح کے ہیں آپ کے روزمرہ کے معاملات میں بھی کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لفظ کو اس کے مجالی معنی میں استعمال کرتے ہیں اس طرح لفظ دہشت گردی آج کل بڑا عام ہو گیا ہے تو اب کوئی کسی کے ساتھ زبردستی کرنے لگے تو وہ کہتا ہے دہشت گردی کرتے ہو یار دوست آپس میں وہ کسی کو کوئی تھوڑا بہت کام کہیں زور دے کے تو وہ اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں وہ حقیقی معنی مراد ہی نہیں ہوتا اس وقت سلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ جیسا بہت ہی آپ نے سمجھا خیال ہے جو سنو ہے ان کو بھی اچھی سمجھ آ مجھے تو بہت ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا ایک صفائی ہے ان کا سوال کچھ اس طرح سے ہے وہ کہہ رہے ہیں بہت بدسات ہو گیا زندگی ہوں تو مجھے بتائیں میں کیا کروں اللہ تعالیٰ السلام علیکم علیکم رحمت اللہ اچھا زندگی سے بڑے تو بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے میرے خیال میں یہ چہنا بدہ نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اس نے بھی اسی طرح کی نظم کہہ دی تھی کہ دنیا کی محفلوں سے تقریر بھی فیدہ ہو oh. آزاد ہوں فکر سے اجلت میں جن دن گزاروں دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو oh. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور, انہیں تسلی دے اور کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ, ہی دنوں میں کام ٹھیک ہو جائے گا. یہ چار دن بدل دنیا سے خام خواہ کی بتا ہوتی ہے تو اللہ تعالی سے توفیق مانگے اللہ کا ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کیسلام السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ،, اللہ،, اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کو سوال کیا ہے صاحب نے بتایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پیدا کروائے شیر صاحب یہ سوال یہ ہے کہ میوزک کے بارے میں ہے کہ صاحب میوزک سننا یا دیکھنا حرام ہے لیکن کیا سننا بھی حرام ہے یا ایسی مجالس میں جانا جہاں پہ میوزک بج رہا ہو وہاں پہ اگر سنا جائے جیسے ہم گاڑی میں جاتے ہیں تو کبھی کبھار کبھی وہ غزل یا کوئی ایسا گانا سن دیا جس سے دل کو تھوڑا سکون حاصل ہو جاتا ہے اس کی اس کی شہری حیثیت کیا ہے جیسے اس کی فرماتے اللہ تعالیٰ خدا خیر السلام علیکم و رحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ دیکھئے جی میوزک سننے سے جو دل سکون حاصل کرتا ہے نا وہ دل ایمان کی فکر کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں اللہ دینا آمنطماً بذکر اللہ اللہ ذکر اللہ القلوب اور جو بومن نہیں ہے جو دل ذانگ ہیں تو وہ میوزک کے ساتھ ٹھیک ہے مطمئن ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں تو میوزک بہرحال بجانا بھی گناہ ہے سننا بھی گناہ ہے چاہے وہ موبائل کی رنگ ٹون پہ ہو اور چاہے گاڑی کا فینسی قسم کا ہارن ہو چاہے گھر میں لگی ہوئی بیل ہو اور چاہے گانے کا میوزک ہو چاہے قوالی کا ہو تیرری کی تقریر کا ہو جو بھی ہو میوزک حرام ہے اللہ تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرض قیامت ایسے لوگ ہوں گے شیراول شہری تھا جو کہ زنا کو ریشم کو اور گانے بجانے کے آلات کو یہ دف بانسری وغیرہ کو حلال کر لیں گے حلال ہیں نہیں لوگ کر لیں گے اسے حلال یعنی حرام ہے تو اسے جناب دیا جائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے محمود قرشی صاحب میری آواز آ رہی ہے. شیخ صاحب سوال اس طرح تھا کہ یہ بالوں کے بارے میں کہ بال سر کے بال ہمیں کس طرح کے بنوانے چاہیے ہم نے اس طرح مدرسے میں پڑتے ہیں تو اس میں سنے ہم نے بال اس طرح برابر کٹوانے چاہیے تو اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے کیا ہمیں بال برابر کٹوانے چاہیے حدیث سے ثابت ہے یا کس طرح کے بنوانے چاہیے جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ بالوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کاری ہے کہ آپ کے بال وفرا لما جمعہ ہوتے تھے وفرا کہتے ہیں کانوں کی لو تک بال اور لما کہتے ہیں کانوں کی لوور کندھے کے درمیان یا کندھوں تک اور جمعہ کہتے ہیں کانوں کی لوور کندھے کے درمیان تک کے بالوں کو. یہ طریقہ نبیر کا کانوں کی لو کے نیچے سے بال کٹواتے تھے بس کندوں تک بال آ جاتے کانوں کی لو کے نیچے سے بالوں کو کٹوا دیتے یہ چھوٹے چھوٹے بال سارے سر کے برابر رکھنا یا سر مڈوا دینا ٹینڈ کروا دینا یا یہ کسی بھی طریقے سے اور طریقے سے بالوں کو کٹوانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہاں چھوٹے بچوں کی ٹینڈ یہ ثابت ہے اور نبی رسلات نے ہر جمرے کے موقع پر ٹینڈ کروائی یا سر مڈوایا ہے اس کے علاوہ ثابت نہیں سابق یہ ہے کہ بال لمبے بڑے رکھے جائیں جو کم از کم سارے بال سر کے تمام تر بال کانوں کی لو تک پہنچنے والے ہوں اور زیادہ سے زیادہ کمروں تک جانے والے ہوں السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب اب صاحب میرے پاس بہت سوال جادو لیں گے کیونکہ میرے پاس بہت سوال نہیں ہے وہی کی چیز یا اس کی بھائی کو دکھانا اور اس پہ ہاتھ اٹھانا یا اس کو مارنے کی اہمیت نہ دوں تو اس کی کیا شریح حیثیت ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں یہ منع فرمایا گیا ہے؟ کی ذات اللہ تعالیٰ سلام علیکم اللہ. السلام علیکم و رحمت اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری حدیث نمبر من حمال جس نے ہم پر اصلاح اٹھایا من حمالہ سلی س جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم ہمیں سے نہیں ہے تو لہٰذا یہ کام ٹھیک نہیں بچیں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سوال آ رہی شیخ میرا سوال یہ ادیس ہے ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے پاس ایک بندہ آیا اور ان سے سے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ تینوں ہو گئی ہیں حدیث کے بارے میں السلام وعلیکم و اللہ ہاں سنن بھی داود کتاب الطلاق باون فی البتہ حدیث نمبر ہے دو ہزار دو سو چھ اس کے اندر ایک راضی ہے عبد اللہ ابن علی ابن صاحب عبداللہ بن علی بن ساحد اب حبان کے سوا اور کسی نے اس کو سیکھا قرار نہیں دیا اس کے درخوا آتے ہیں الگ قسم میں نے ایک ہی طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا تو نبی اللہ و سلام نے اس کو واپس لوٹا دیا اس بنا پر یہ روایت ذیف بنتی ہے لیکن مسنز احمد نے اسی طرح کی ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا طلاق کیسے دی تھی؟ لگا جی؟ میں نے تین مرتبہ طلاق ایک ہی مجلس میں تو کہنے لگا ہاں جی ایک ہی مجلس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ہی ہے لہذا اگر تو چاہتا ہے تو اس سے رجوع کر لے اور اس کے سارے روات سیکھا ہے سعد ابن ابراہیم سکھا راوی ہیں احمد ابن حمد یا ابن اجلی محمد ابن سعد اور امام غادی نے اس کو سکھا کہا اسی طرح سعدن ابراہیم کے والد ابراہیم ابن سعد ابن ابراہیم ابن ابان ابن اوف یہ بھی راوی ہیں امام محمد ابن حمبل بن معین ابو حاتم رادی ابن علی نے ان کو سکھا قرار دیا ہے ان کے استاد محمد ابن اصحاف وہ بھی سکھا ہیں مدلث ہیں احمد ابن حمبل یہی ابن علی ابن مدینی نے اور تمام لوگوں نے ان کو سکھا قرار دیا ہے صرف تدریس کا ان پر صاحبہ ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں محمد ابن صحاف حد سمی داود ابن الحسین تو یہ حد سنی کہہ رہے ہیں لہذا وہ انے والا جو شبہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو داود ابن حسین معروف شکار راوی ہیں کسی نے ان کے اوپر کوئی جرا نہیں کی اکرما ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد وہ بھی متفق علیہ شکار راوی ہیں کسی نے ان پر جرا نہیں کی اور ان کے استاد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو یہ سند ساری شکا راویوں کے ساتھ بھری پڑی ہے تو اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک ہی طلاق ہے اگر تو تین ایک مجلس میں دی ہے تو, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی تین طلاقیں وہ ایک ہی قرار پاتی ہیں اور یہ ایسی روایت ہے کہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ حاضر حدیث روایات کہ یہ حدیث نص ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ جو کسی قسم کی تعویل کو قبول ہی نہیں کرتی جو دیگر روایات میں یہ لوگ طویلیں کر لیتے ہیں مصرت احمد کی جو یہ روایت ہے اور اس کو حافظ حجر رہنگا اللہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام رحمت اللہ السلام علیکم یا این الکبور جس خاموشی میں آپ حضرات حضرت کی نوٹ سو رہے ہیں اسی میں ہی میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ آگر میں بھی ان شاء اللہ آگر سنگا سوال یہ ہے کہ جب مرغے سنتے ہی نہیں تو اسلام وبرکات السلام علیکم علیکم رحمت اللہ یہ جو روایت ہے نا کہ جب تو پہلے کبور پر سے گزرے تو کیا السلام علیکم یا والمؤمنین انتم ونحن لکم بکم لا یہ زید ہے بلکہ منکر کر ہے کسی طور پر بھی یہ ثابت نہیں محمد مجھول النصب مجھول الروایہ ہے اور یہ ساری حدیث غیر معفود ہے لہذا اس روایت سے اسے لال کرنا یہ ویسے ہی بیوقوفی اور نادانی ہے یا جہالت ہے تو باقی رہی یہ بات کہ وہ اگر وہ سنتے نہیں تو انہیں سلام کیوں کیا جاتا ہے تو بات یہ ہے سلام سلامتی کی دعا ہے کہ جو نہ بھی سنتا اس کے لیے بھی کی جا سکتی ہے نہ وہ سنتے ہیں آپ کے سلام کو نہ اس کا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ